حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی آ خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی ورنہ نام ان کا عبداللہ اللہ تھا یہ بات لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے یہ بات نہیں حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ اللہ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے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 رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہے اسدن الزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خلیجت القبرا سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مبت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 اور دوسری طرف اگر بکسو میں بوسنیا میں شیشان میں کشمیر میں افغان میں بلکہ ناگا ساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے وہاں راہم نہیں آتا جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے یعنی عورت اپنی رضابندی سے جو چاہے کرے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 اللہ, للذین نوح اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوت کی بیوی اور حضرت نو کی بیوی لیکن امرا تنو امراطلوت نو بھی پیغمبر لوت بھی پیغمبر لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے امرا تنوح امراط لوت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 پھر اون کی بیوی کا نام <سلام> آئے تو امراط پھر اون عمران کی بیوی کا نام آئے تو امراط عمران لیکن شان رسالت دیکھیں شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا پر میں یا میرے مدنی صلی اللہ صح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 کہ ان کے والد حارث وہ دن آپ تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے، مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید انہوں نے جا کے زید کو پکڑا جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے ان نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ ہے و اولاد تو بڑا ایک سب سے بڑی کمزوری ہے انسان یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائن امبال کم بولاد کم فتنا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 میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں واللہ ہلا نترک کو محمد خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑ تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے اس کی مرضی ہے تو اتنا پیارا زید اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بیوی بی زہن اور بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال وہ شادی نہ نپ سکی طلاق ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا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 تو سرکار دو عالم رحمت اللہ علوین حبیب قبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ مہارا یہ کیا نشان نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے حضور نے فرما آپ تو میں نے پوچھ لیا نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے گزرے نے فرمائیں وہ بھی نہیں جو باتیں بتا دوں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 اس نے کہا اچھا حلتری دین از کے بے محمد یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بی بننا چاہتی ہو حالانکہ یہودی اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا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 خیر من کنہ مسلمات مومناتن کانتااتن طائباتن آبداتن سائے طیباتوں و کار اللہ نے فرمایا کہ خبردار اگر اللہ چاہے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 اب جب حضر اسورت کا وقت آیا اب سب قوم لڑنے مرنے پہ آ گئے حضورات اور کہا قریشیوں سے کہ مت لڑو تم ہر آدمی کونے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو جب کے قریب آئے حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا اب کابت اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسرت کو اپنے ہاتھ سے کابت اللہ میں رکھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں نے یہ یعنی حجر سوچ جو ہے ایک بہت بڑا فرقہ گزرا ہے انہوں نے ایک دفعہ اپنا کعبہ بنایا تھا بحرین اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجر توڑ کے لے گئے بعض تاریخوں میں ہے کہ بیس سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ ستر سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر کرامتا کے پاس رہا اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج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 علی و اص وسلم کسی نے زندگی باقی تو بات باقی وسلام علیکم <الحمد> رب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید سیدنا محمد وصحابی اجمعین برادران اسلام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 اب انسان حتہ بلگا شدھ ہوا بلگا ارب عین سب اب انتہا پہ پہنچ جاتا اب کوئی چیز بڑھتی نہیں اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس چالیس کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہی ہیں کہ جیسے اللہ نے موسا علیہ السلام کے لیے طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا فتم امی کا تو ارب عین چالیس رات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 کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے وہ تخم انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پر قرار مکین پر جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراہ لاتے ہیں کہ نتفا ہے پھر القا ہے پھر مضبا ہے القتن فخلقن القت مضقطن فخلقن مثقت اظامن پک سون الزام لحمن سمن سم شانہ خر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 کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی اپنے احباب سے کسی مسئلے کی تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی ایک تو خواب کی کسن اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے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 تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفلت میں نہ گزرے ایک لمحہ بھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حکم خدا کے خلاف نہ گزرے اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو پہ سوچو تو اس پیغمبر کا رویا اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتا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 اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ رویہ جو ہے نبت تقریباً یہ چیتالیسواں حصہ ہے نبت کے حصے میں سے یعنی چیسواں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے اور بد قسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر